شہریت میں علامہ پر واجب صورت موقع اور نوابل کی شکل میں ترتیب بنا کر اور گناہ میں حرام مخلوع تہذیبی مخلو تذریعی کی شکل میں کر اور زندگی کے پانچوں شعبوں عقائد دبا عقائد عبادات معاملات اور معاشرت ایک ترقی بنا کر ہر چیز کی اپنی اہمیت کا اور اپنا درجہ بندی کی پوری شریر کی الا ہم پلا ہم پہلے کون سا میں اس کے بعد کون سا میں اس کی درجہ بندی کی اور اس درجہ بندی کے نتیجے میں عمل کی ایک ترتیب بتائی جب عمل اس ترتیب کے مطابق ہوتا ہے, ہے. ہے شبہ میں ختم کرنے سے کالک ملن ہوئے کپڑے نوافل کر لیے کپڑے ذکر کر دیا اس سے مالا ہو جائے پورے پوری سے پوری تکلیف پر اد اہم فل اہم پہلے کون ہے بعد ہمیں اس تکلیف کے لیے ہمارے گاؤں میں بھی آدمی مت آدمی اچانک اس کی بکریاں ماضی مشہور ہوا تو خدمت چلی گئی سب کو بڑی پریشانی ہوئی تو آدھا موقع سے بکریوں سے چل گئی تھی میں کیا کروں کیونکہ غیر زیادہ طور پر گئی جی ہیں اس لیے اس میں آدمی ستار کرے اور بہت کا آدمی سے معافی مانگے اور بہت زیادہ کی ہے تو اور آدمی کا نقصان پچاس طور پر تو اس کو دے دیں اور اس, اس کے اور اس دوسرے آدمی کے حالات سب کو دے کر خاص فائدہ کے, کے لیے کیا کرے میرے پاس اس کا پاس اس کا رہا ہے کہ بعد نماز پر کھڑا ہو اور بکریاں دن کو بکری چلا کے شام کو آ کر گاؤں کے پاس جو نماز اور بکریاں لوگوں کی فصلوں اور پیٹ بھر بتا دیتے ٹھیک ہے بات بتایا بتایا کے بعد نماز پر کھڑا ہو اور بکریاں جلدی آئیں گے اپنے دماغ کیسے کر لیتے بکریاں تو کر سر کر اور لوگوں کی کھا کے اپنے پیٹ کھاتے صورت حال یہ ہے کہ اس میں خیال میں حضرت بلان نظر رحمت اللہ حضرت کا وقت انہوں نے دیوار بنانا مزدوری کر دیا دیوار بنانے کی مزدوری کی دیوار بنا رہے تھے کہ اس میں, میں اور مزدوری اس میں ان کو کھانا بھیجا دو نے قاضی ملنے کے لیے آ گیا انہوں نے اس کو کھانے کا بالکل حکم نہیں کیا اور اس کے سامنے دو روٹیاں خوب پیٹ برگر کھا لی اور کھڑے فرمایا کہ دراصل دھو کی وجہ سے ذوق محسوس ہو رہا تھا اور جو کام مزدوری پر لیا ہوا تھا اگر انہیں کھانا مہمان کو کھڑا دیتا تو کام میں ذوق محسوس ہوا مزدوری پر کام لیا تھا وہ کر نہ سکتا صحیح مالک کے کام میں ہوئی اس ہو اس مستحب پر عمل نہیں کیا مہمان کو کھانا کھلا اس خرل کا خیال کیا ہے کہ یہ کھا نہ ہو اگر آدمی کے مزدوری کے کام سے اس کا یار اہمیت ہے کہ نماز پڑھیں گے کچھ دیر ٹانگے لبھی کریں گے کچھ دیر آرام کریں گے نماز پر نہیں جا رہا بلکہ یہ کام میں پتہ ہی کرنے کے لیے ہے رہا زیادہ وہ بدلتے کرے گا کہ اس کو تعلق مادہ نہیں ہمارے بناسا ملے میٹنگ میں ایک سرکاری افسروں سے کے لیے آئے میرے تو وظیفہ بتائے فرمایا سرکاری کام کو خدمت خرچ کی نیت سے کرنا یہ وظیفہ اپنے کام کو خدمت خرچ کی نیت سے کرنا کوئی بتائیں گے اتنے ہزار دفعہ لا لا اللہ رکھیں گے مطلب نہیں پڑے اتنے ہزار رفع یہ اپنے سرکاری کام کو خدمت خرچ کرنا چکا الحال لوگ روزی بہنی حرام لوگ اب آ رہے ہیں میڈیکل کا ٹائم ٹیبل ہے نا اس میں اصل میں ہم آ... نے مجھے یاد سردی کے بسنا آٹھ بجے ہزری ہوگی پانچ بجے پر کے آٹھ پانچ ہمارا دورانیہ سب سے آٹھ سا نو ایک کلاس نو تا ایک وارڈ کی ڈیٹی ایک دو था کے کھانے کا وقفہ اور دو سات نماز اور تین سا پانچ وارڈ اور پانچ مریض پر صاحبان خلاف نہیں لے کے پرنسپل صاحب نے کہا جن تھا کہ ایک پر میں باقی کون کون رہتے خرچ ہوئے پیچھے کلاس میں اور وہ ایسا اللہ کا منڈل تھا اس کہا ہوا نے کہ بخار آپ کی بھی اور سی ایسی ہے پہلے حاضری کے لیے پانچ منٹ پہلے پہنچے پانچ منٹ پر شروع ہوئی دو بجے ختم اور سامنے گھڑی گھٹا دو بجے اور ہم کہتے ہیں سوئی تین کو آ کر چھو اور بس بار میں کو دیکھ کر لوگ اپنی گاڑی پہ پانچ منٹ کم آٹھ پر اس کی گاڑی میں گاڑی ایک پانچ منٹ میں اس نے جا کر رزلٹ دفتر میں اپنی کاکوری رکھا زمانے میں بڑے بڑے آدمی پراچری ضرور کرتے ہیں اس کو رکھ کے لے کر ٹھیک ایک منٹ کم آٹھ بجے گیٹ پر کھڑا ہو آخری دن تک ڈیٹی پر جب گڑی نے دوا کو چھو تو دفتر سے نکل کر اس نے اپنے کپڑا کو کلام کیا اور اپنا گور اتار کر باہر میں رکھا اپنے دو بجے تک بیٹھ کر دیکھا چلیے کہ یہ روزی کا دروازہ ہے اس میں حلال آرام سے بچتے ہیں اس کو دست کرنا ہے آپ کا ہمارا اگر ذکر رہ گیا نوافل رہ گئے اس وقت بات سوچنی ہے مستعبات میں فضائ جی پوری ایک بزرگ کو ہاتھ پا رہے تھے اور ملاقات کے لیے آئی ہوئے تھے جو حیرت ہوئی بات دلانے کی ضرورت ہے آدمی کی اوقات ہو گئی انہوں نے ان ہو جاتی انہوں نے کہا آپ یہ اطلاع واپسوں کا ملکیت ہو جب تک نیرا تقسیم نہیں وہ اطلاع نہیں جلا سکتے اب یہ فیصلہ تو بس بل کو اتنا فہم دیا تھا تو اس فیم کی مطابق ہونے کے مطابق ان کے ذمہ عمل بھی تھا بات کا فہم ہے کر کے دکھائیں گے شریعت یہاں تک بات کرو ہے اور جہاں تک شریعت کی بات کا دکھا دے نہ مہاراشپتی تعلیم صاحب اور امکلا پرماتمے کے آدمی کے خاص خلاؤ ہونے سے اپن لگے مجھے سروس نہیں ہوتا لیکن جب یہ اس میں بیٹھنے مسجد میں لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے بیٹو کا پن ہوتا ہے اس پہ میں پہنچ سکتا ہوں یہاں پر بیتوں کا استعمال ہو کر لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے گاؤں گیا تو ہمارے گاؤں والے لوگوں نے کہا کہ امیر صاحب ہمارے ابھی صاحب کہتے ہیں کیا دنیا کی پڑی ہے پر دنیا جانا ہوتا ہے اسکول کی امیر صاحب لوگ ہو گئے پرانائن کا دنیا ہو گیا ہے اور گز کرنا دین ہے دین فکر گز کھول نہیں رہیں گے وہ تو وہی آپ کا ہے وہ تو اللہ بازی کمانے کا آپ کا دروازہ ہے نہیں ہے وہ پہل دین ہے اور اس کے بارے میں احکامات ضروری تھی اس لیے بیان کیا کی عدالت میں مقدمہ پیش میں ایک آئی کہا کہ ان آزار جگہ سے سچتے تھوں میں انداز ہوتا ہوں وہ نہیں انداز باق ہو جاتا ہوں پکا میں نے کہا کہ دلد رسان جی میرا بھائی ہے اور اس کی ننانوے دبیاں ہیں میری ایک دبی اور یہ ایک دبی مجھ سے چاہتا ہے اور بولنے میں اور اپنی بات کو پیش کرنے میں زوردار ہے وہ بولنے والا ہے ٹو جی وہی بات کے بعد سی دیکھا اس کے بعد کیا ہے داسام ہم نے تو آپ کو زمین میں اپنا نائب بنایا اللہ بہت مہنگا براد لی لوگوں کے درمیان حق کے مطابق فیصلہ کریں اور خواہش نفس کی پیروی نہیں کریں تو کون سی نفس کی پیروی ہوگی کہ آپ کے سامنے ایک آدمی نے بیان دیا اور بیان دینے کے بعد آپ نے کال لگا ظلمت کہہ دیا کہ اس پر جرم ہوا ہے یہ بات آپ نے فریق مخالف کی بات کو سننے سے پہلے کہی فریق مخالف کی بات کو سننے سے پہلے کہی ہے فریق مخالف کو صفائی کا موقع نہیں دیا کئی تصویریں ہیں اور سب سے بوقع ترین تصویر وہ یہ ہے کہ ایک جگہ جو عطاب ہوا ہے اور سخت الفاظ استعمال کیے گئے دبئی الفاظ کے لیے اس میں جان مل تو اس بنیاد پر ہوئے ہیں کہ فریق مخالف کو صفائی کا موقع دیے بغیر یہ بال زبان سے نکل گئی تھی کہ کوئی پر ظلم ہوا فری کے مخالف کو صفائی کا پورا موقع دیا گیا اور جب پیش کر لے پھر اس پر بات اور پھر اس نے ہاتھ میں ہاتھ کو چھٹا جائے گا اور دعائی کے باقی سارے ساتھ جو لوگ بات ان کو مکمل کر کے بات کو مکمل کر کے پھر تصور کیا جائے گا لیکن سفاش سے پہلے جو تو بات نہیں جائے. ایک آدمی جو ہے مسکرا کر بات کی عدالت میں قاضی میں اور دوسرے سے تلفی سے بات کی یہ مجھے نہیں دونوں سے ایس طرح کا ملنا یوگی کے ذرا والا جو قید ہوا ہے سے جلدا ہے یہ قید کیش ہوا ہے قابل شرے اللہ لے کے ملے کاضی شرح کا بھی ہے شادی نہیں ہے پورا بارودہ جلدانے سے قابل ہے اور بہت کاغذ بہت ان کے سامنے کا کیش پیش ہو گیا دنوں میں فرمایا کہ یہ ذرا میری ہے سرائی ہے دعویٰ جو دعویٰ کرے گا وہ واقعی اور وہاں پیش نہ کر سکا مقدمہ ہے اللہ کے حوالے کرنا ہوتا ہے پھر ہے بھی فیصلہ آتا ہے میں جانے ہوتی اور بہت سا انہوں نے کہا مندر دونوں کو کھڑا کیا کھڑے ہیں وہ بھی کوئی بڑھنے کی دقت نہیں نے کہا کہ ابھی ابینا گوا لائے اپنا غلام کمبل اور اپنا بیٹا امام اسد اللہ امام احمد اللہ کو پیش کرتے کر کے بیٹے کی گواہی باپ کے ہاتھ محبوب نہیں ہے گوائی کرنے کی مشہور ہے اور غلام کی گواہی پر ذرا کیا بیٹے کی گواہی پر ذرا کیا اور وہ او گواہ مجروع ہو گیا انہوں نے کہا قبل صاحب یہ سو ان زونوں میں سے ان دوبارے سمایا گیا ہے کہ سیدہ شباب حمد الحض اور جنت کے جوانوں کے بہت سردار ہیں ہم نے کہا بھی وہ آخر دنیا میں شریک کا جو اصول ہے اس محبت کا اگوان دعائی مجدور دعائی مجدور بھی آگے جو مکدمہ ڈاکٹر تھکا پر ڈاکٹر مکرمہ جو مجدور مقدمہ خارج ہو گیا یہ باہر نکلا اور سستان اور قاضی صاحب نے ہمیں بہترین کو کوئی کرسی کوئی اعزاز نہیں دیا اس وقت آپ ہمارے ہاں اسلامی شریعت میں قزا جو ہے انتظامیہ سے اوپر ہے خلیفہ بادشاہ کوئی بھی ہو اس کو قاضی بلائے اس قاضی کو جواب دیا اس کے فیصلے کے پابند ہے اور وہ اس کے فیصلے کے پابند ہے جب یہ رفور رحمت اللہ علیہ نے ریاست سواد کا ان کی نا یادروں نے کیا تھا لے امبیلے کے مقام پر جو سخت ذہن ہوئی ہے انگریزوں سے انگریزوں کو شکست ہوئی ہے اس میں خود بدول پڑے ہیں سیاست بار جب انہوں نے قائم کی نظر نکل گئے اس پر انہوں نے انتظامی امور کے لیے میاں اکبر شاہ پیر بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا جو تھا اس کو بادشاہ بنایا فیصلے اور سزا ان کے ہاتھ میں تھی اور انتظامی امور جو ہے وہ میاں اکبر شاہ کا یہاں بڑا جو ہے تو یہ شہید احمد شعید احمد اللہ علیہ کے لحاظ میں کافی کام کیا ہوا تھا وہ بابا صاحب, صاحب کے خاندان کی ایک وجہ کی کی تھی بات مانتے تھے ان سے اللہ نے سلامتی تھی خاندان کو اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ انتظامی امور میں یہ جی ہوں اور اگر وہ جواب دہ تھے ان کے ساتھ بخشاہ کا بیٹا تھا یا کون تھا اس کا وہ کادینی ہو نے کا شروع میں ایک بار بھی کوشش کی ہے کہ سٹیٹ ہو جائے کوشش کی ہے سار کی ریاست کو کی اس میں کہ جی اس وقت کے والی نے اس کا تازہ قبول کر دیا دو دوبارہ پھر جہاد ہوئے تو سنڈا کے ملاز صاحب جو حکومت ہے حکومت الرحول رحمت اللہ نے انہوں دو نے دوبارہ پھر تاج نگل کا غور ختم کیا ہے اور پھر یہ جو تھے بادشاہ صاحب شاہزادہ بدر بادشاہ صاحب یہ پوتے تھے افو عبدالرسور رحمتہ اللہ علیہ دوبارہ علمشاہ بنایا اور افوند ابد الرفور اسے عبدالوزی صاحب سے ہماری بھی اور سواد میں شری نظام ہم نے دیکھا اتنا شری نظام سلام اس وقت جو حضیر خان سنان اس وقت رابطے ختم بھی. مضمون کیا پورے بادشاہ مضمون دے بعد سر پر کھلاڑی بس فارس خالی کیا نا اس کے فراہم میں آئے یاد ہے آپ کو اس ڈھنگ سے ایسے موجود تھے اس میں یہ مشورہ ہوا کہ نماز بھی بادشاہ صاحب پڑھائیں گے کیا شریف کا واقف آئیں گے نماز میں پڑھائیں گے تب ہوا کہ مسافر ان کے دور کھاتے ہیں اس کے علم لوگوں کی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے ایک اختیار کا کم کر گے تو نماز صاحب تین صاحب نہیں معذور نے پڑھائی اور بادشاہ کا تقسیم کی دو تین منٹ عرضی کرنی تھی اس قدون کو آج بیان کرنا تھا وہ یہ ہے کہ پوری شریعت پر محتاط عمل آیا وہ عقائد ہیں یا معاشرت ہے عقائد ہیں یا عبادات ہیں یعنی معاملات ہیں یا اصلاحیات ہیں یا معاشرہ ہمارا ہمارے بنا چکر رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے تھوڑے ایمان سے آدمی عبادت پر کھڑا ہو جاتا ہے کبھی ایمان والا آدمی معاملات کو دوست نہ کرتا اس کے لیے زدہ کود والے ایمان کی ضرورت ہے آدمی اپنے معاملات کو بھی درست کر اور حکومتی امور کو سنبھالنے کے لیے بہت زیادہ کبھی مان کی ضرورت ہے حکومتی امور کو سنبھالنے کے لیے بہت کبھی مان کی اور پہنچ اور ناظمی کو جا کر سفید میں خود لڑے ہیں چھپن یا خود ایک مار کے میں چار آدمیوں کو لڑکوں کو مارا ہے خود نے کہا کیا خاتمہ کا ختمہ ایسا ہو سکتا ہے کیا ابھی بارہوں کو مقابلے میں آ جائے ایسا خاتمہ ان کے ساتھی امر بناس نے کہا کہ اچھا چار آدمی سے لڑایا ہے کے مقابلے میں جانا چاہیے حملہ کیا امر بناسر ضلع گرایا تو گرتے ہوئے کھل گئی بس دوسرا بار نہیں کیا اور اللہ ایسا بتایا صاحبہ کی شان تو بہت خوشی ہے نا بخشے بخشائے سارے ہی ہیں صبح کے پر اگر کوئی غلط فہمی گئی ہے غلطی اور غلط فہمی اور ٹھیک ہے غلطی تو کسی بات کے برائی کو جانتے ہوئے نیت کر کے اس کے خلاف کرنا اس کو کرنا یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے ایک بس پھر کو کر رہا ہوں اپنے علاقے کی کسان کو قیمت مرنے کے شریف کہہ رہا تھا بہت حرام مال میں نے کیا میری تو دودھ دو ہو گئی اولاد تو دری تو بڑے بڑے کا دریا سجو بڑے ہفتے میں سورج محضی کاماس بڑا ہوں معلوم ناخ کس نے اتنی ضرورت دی خبر کر بیٹھے ہیں آج کو سہنے پر اتنی ضرورت ہو گئی ہے کہ آج کو سہنے کے لیے پیار ہوئے بیٹھے ہیں کہ اس کو سہیں گے غلطی کہتے ہیں اس بات کی غلطی کو جانتے ہوئے ہر بھی سے نیت کر کے کو کرنا اور غلطی بھی کہتے ہیں کہ اسی بات کو آدمی مجھے چیز کم رہا تھا حق سمجھ رہا تھا اس نے کر لیا اور کی وہ خٹا کی وہ کٹا رکھتے ہوج بھی مجھے من اللہ تھا اللہ الگ کردار دے دے اس کو لوگوں پر بس دے دے اس بات اس پر یہ بات غیر رکھنی چاہیے انتقام نہیں دینا تازہ مدد نے جبکہ فیصلہ کر رہا ہے کو کر رہا ہے تو اس بات کو کیوں ہوا اس جگہ پر آج یہ آدمی ہے تو پھر ذرا کیا ہوگا اس بات سوچ کے ہمارے بزرگ ملنے کے لئے آئے مدر صاحب محمد اللہ علیہ مدر صاحب یہ فوٹو جیل میں ہے اور بہت قابل آدمی ہے عالمی سرس کا ماہر ہے اور یورپی سیاست کے ساتھ ٹکڑ لے سکتا ہے اس کو نکال کر دوبارہ بنانا چاہیے میں نے کہا اس سے دین کو نقصان ہوا تو آدمی بڑا بات کر پڑا کر پڑا کرا کے اگر یہ وعدہ کر لے انتقام نہیں لے گا تو پھر خیر بزرگ ملنے کے لیے گئے ہیں دو میں اس کے سامنے بات کربین پر آ کر معافی مانگے جو ساری مانگے اس سے رکھیے دھانے کی ساری قوم سے معافی مانگے اقرار کرے کہ اور دوسرا دو یہ وعدہ کرے کہ یہ دوبارہ اقتدار بڑھانے کو آ کر انتقام ہو گیا تو بزرگ بندی کے لیے گئے واپس آنے میں کہا انتقام مل رہے ہیں واقعہ میں کر بس سے رکھ. اس کے بچنے کے علاوہ تافی چاہتا ہے تو مجھے جی بھی معافی کرے مطلب جب تو اللہ پاک اللہ اس بتاؤں معافی چاہتا ہے اور مشکلات ڈھال چاہتا ہے تو تر لوگوں کے لیے مشکلات بھی پیدا کرے گا ہمارے اصل ریگولیشن میں تو وہ رول ریگولیشن کو فوج کرتے کرتے اور پریشان ہوتے رہے تھے بعد بار لوگ آتے لڑتے اور کافی قانون و پیدا کرنے کی بات ہے باروں کے ساتھ بات کیلکا بات کی میرے پاس آتا تھا میں کہہ رہا تھا کہ بھائی اب رول ریگولیشن کی بات ہے اسے میں کیسے بتا سکتے وہ آدمی قانون کو لاپت کر رہا ہے کوئی قانون کو بلا رہا ہے اس کو ہمت بلانے کے لیے اوسط اب آپ شفاشے کراتے ہوں ایک دم اترا ہوا جو اپنے بیٹے کو داخل کر رہے تھے اسے کہا کہ جا کر انٹرویو دیا وہ بیٹا تھا پھر دو کا وہ آ کر چپڑا سے اس نے پوچھا کہ انٹرویو کب ہفتے کا کل چلے گا انٹرویو ہو گیا انٹرویو ہو گیا تو دوسرے دن آیا میں کہا انٹرویو ہو گیا سلیکشن ہو گیا پوسٹ خالی مانگے آپ جو رول میں پکڑے گئے پھر پھر شاپ ہو گیا ہی نہیں آنا رہا. آخر وزیریا سے کروایا اور وزیر نے اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے ان کے بیٹے کو داخلہ میں نے اس طرح سے جدا بھی لو کا اس کا پتا آپ کی طرف آیا رہا. کہ کتنا مشکل ہوتا ہے پتا کتنا فرنز مشکل ہوتا ہے دوسرے پہ جب ڈالتا ہے دوسرے پہ میں پزا مجھے تو چلتا جس طریقے سے اگر مالا کم کو جب جبن کا گورنر برابر دے رہے ہیں نفرا شرد نفرت کا علاج کرانا چاہو اور اس طرح ادا اور اس طرح آسانی کرو اور سختی سے کرو اور پھر وہ حدیث مشہور حدیث ہے جس میں کہ قرآن عزیز اس چاروں چیزیں رستی کر دینا تو کایا حضی ہے کہ وہ کر کے بعد میں رسول ہے کہ شریر کا فیصلہ چار بنانا پڑا قرآن حدیث چھوڑ کر ہے کہ یہ آدمی کے صرف قرآن دین ہے یہ بردود ہے. جو کہ صرف قرآن عزیز دین ہے یہ بردو ہے دین قرآن عدیم اجما پیاس چار چیزیں ان سے آپ نے پوچھا کہ جب تم وہاں پر ہو گے تو فیصلہ کیسے کیا کرو گے انہوں نے کہا یا اللہ صلاسل نے کتاب اللہ پر فیصلہ کیا کروں نہ کہ اس کو کوئی بات نہیں کہو گے تو انہوں نے کہا سیاض اللہ رسم ال میں آپ کی سنت پر فیصلہ کروں نہ کہ اس میں جو بات نہیں پاؤ گے اس نے کہا میں اور بچے لوگوں کو جب جمع نہ پھر میں اس طرح کے اور مسائل جو آئے ہوئے ہیں شریعت میں ان کی روشنی میں ایک سوچنے کا فیصلہ کروں گائے حال جانور ہے دودھ اس کا پاک سے حلال ہے بینس کا کوئی شریف نہیں ہے اور بینس سے دودھ کے پاک ہونے کا کوئی شریف نہیں تو بینس کی ہلت اس کی دودھ کی رکھ یہ کیا سی ہے وہ جانا جو گاس کرتا ہو جو گالی کرتا ہو گدی جگہ کھاتا ہو نیک لوگوں کا سمجھدار لوگوں کو جو شریر کے فیم والے ہیں تقوی والے ہیں فہم والے ہیں تین باتیں ہوگی ایلم ہو اور بھی ہو یہ نہ کہ فیم آدمی کا گلی نہ کاؤ لگائی لگائیے لگائیے تو بہاؤ رہا ایسا ہے پرانے زمانے میں جلاب دیا کرتے تھے علاج کیجیے جلاب دیتے تھے تو اس میں ہدایت اٹنی کیجیے بوجھ نہیں اٹھائے گا چھلانگ نہیں لگائے گا اور گوشت نہیں کھائے گا مرچ مصالحہ نہیں کھائے گا پھر خیر خراب ہو تو ہے تو جلاب کر کے ایک دن جلاب کر کے تین دن آرام کرنا ہوتا تھا اس میں چاول کھچڑی کھانے دینا بہت گرم پانی پیئے گا نہ بہت ٹھنڈا پانی پیئے گا تینوں چاہتے ہیں ایک آدمی کو ڈانگ کے بنا چھانگ نہیں لگا ٹھیک ہے بھول گیا گئی یہاں سے وہاں لانگ بنا کسی نے کہا تھا بند نہیں کیا تھا کہ داغ یہ بنا سلاگ نہیں لگاؤ گے بد پرہیزی دو بار کر دی اس کا فیم تھا کہلان کر دیا جو تو تھا دو بار ہو گیا فیم بھی آدمی سے ایسا نہ ہو گرم تو ہے برا اور فین ہے ایک میرے عدیز تھا پڑھ لی جاتی ہے ایک ایسا یہ عدیت دنیا کی عدیز صرف پڑھی تو نماز پڑھ رہا ہے نماز ہل رہا ہے نماز اس یاری نے کہا بھائی نماز سکون وکار سے پڑھنی ہوتی ہے اس کیا میں حدیث پڑھی تھی پہلے دکھاؤ عدیم کرو نماز پڑھنی چاہیے نماز ہلکے پڑھنی چاہیے لاؤ دکھاؤ کہاں پڑھ کر تو یہ بڑی بات ہے بڑی چھوٹی یہ کو ایر طرح ہی لکھتے ہیں اردو پڑھنے الگ پڑھا ہے کہا چاہیے لکھے ہوئے نماز ہلکی پڑھنی چاہیے یعنی مختصر امام کے لیے ضروری ہے کہ نماز مختصر پڑھیں پڑھ اس کی ندی نے پڑھائے لوگوں کو تکلیف ہو جاتی کہ نماز ہلکی پڑھنی چاہیے اب کرنا میں جتنا مجمع زیادہ ہوتا ہے آج کے دن غریب آتے جاتے ہیں امام صاحب کی نماز مثر ہوتی ہے کیا آخر دنوں میں آپ اس نماز پڑھاتے ہیں امان صاحب کی کی کہتے ہیں بےجار سے اپنے آپ کو چڑھانا چاہتا ہوں باقی آئے بے پڑھے کیوں اتنا مجموعہ ہوتا ہے اس میں تکلیف ہوتی ہے بوڑھے اور لوگوں سے کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے سو میں آئے ہوتی. لکھا ہوئے ہوتے ہیں جناب علی لکھا ہوا نماز ہلکی پڑھنی, پڑھنی چاہیے نہیں لکھا ہوا <laughs> علم کے ساتھ فیم اور فیم کے بعد پھر تیسری بات خوف خدا ہے تقوا اور خوف خدا ہونے دلوقت. ورنہ آدمی وسائل اپنی غلطی کو بیان کرتے تو اجما کے لیے اہل علم اہل ایس اہل ایل ورا خدا والے اور تقوا والے لوگ جن کو اللہ تفال کریں مختلف کیا جو. وہ اشتہار کریں گے چار ماحول کو نہ مانتے ہوئے جو آج بھی دین کہہ رہا ہو تو یہ مزید اور ایک دوسرے کوسائی کا کو شکار ہو چکا ہے جس کے نتیجے میں یہ کوسائی پر چلنا ہے غلطی کرنی تھی کہ تعلق معلوم کے لیے پوری شریعت پر عمل ال اہم فل احان کے اصول پر کہ زیادہ اہم کیا بات ہے اس کے بعد کیا بات اہم ہے پور اصول میں اور قصرت ذکر سے تلاوت سے واقف اللہ کا تعلق نہیں کر را. اگر یہ آدمی معاملات میں خرابی کر رہا ہے اگر یہ آدمی اخلاق کا گندہ ہے اخلاق بڑی صاحبان والے اخلاق نہیں بیٹھنے کو بڑی صحبان اخلاق کریں جو سو دینا اخلاق کر کے اخلاق فاضلہ اور اخلاق کی رضیلاسردار ریاض کا بادل سے پاک ہونا اور اخلاق کے کا ہمدردی سرکاری کا فادل میں جا روزی ہونا اخلاق کا گندہ ہے اور نوفر والا ہے نوبل پر تالک مالا نہیں ہے اس لیے ترسیم میں شریعت سے پوری کی باتوں کو سیکھنا ہوتا ہے اور ان پر عمل کرنا ہوتا ہے اور ترسیم سے کرنا ہوتا ہے ہمارے ساتھی آیا کہا ڈاکٹر دار صاحب میں سارا وقت وقف کرنا چاہتا ہوں چھٹی کے بعد مرکز مجھے گھر والے ہمارے گھر میں بتایا ہوا تھا کہ بیٹا ہارا ہوا ہوا ہے تو میں نے گھربہ صاحب کا تو بیٹا ہارا ہوا ہوا ہے اور صاحب ابراہیم خان کے اولاد والا نے ضائع کیا تو ہماری اولاد کو ضائع نہیں کرے گا میں نے کہا تھا جب رحیم الحان کی اولاد کیا تھا نے ذمہ داری اٹھائی وہ ذمہ داری ہمارے ذمہ ہے اور جو ہے تو جا کر وہاں پہ گربا نے اپنے بال بچوں کو چھوڑ کرا ہمارے دن میں تہرے بال بچوں کو تیرے ذمہ دے جانا ان کی تربیت تہرے ذمے سب سے پہلے اپنے آپ کو آگے بچانے پھر اپنے بال بچوں کو آگے بات اور بات کی یہ ترتیب عالی بتانا یہ تربیت تو آپ کے तो فرض بازی کے سبزی میں یہ تو آپ کے ذمہ ہے اس کو پہلے کرنا ہے پہلے زبان ہے بعض بازیوں دیتی ہو ترتیب پر عمل نہ ہوا تجربہ ہے ہمارا جو باعث ترتیب کے مطابق عمل نہیں کرتا ایسی مشکلات پھنس جاتا ہے کہ جو وہ غیر کا تحقیقی اور تمفہمی کے کثرت سے پر چل رہا ہے اس کے قابل بھی جی نہیں رہتا خانقاس سے آدمی آئے تم سے میں نے کہا کہ آرپ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس 12 بجے آدمی پہنچتے ہیں اور ڈھائی بجے آپ جگاتے ہیں ان کو کہ کہاں مجاہدہ کرایا جاتا ہے اور آدمی کچھ لے کر جاتے ہیں تو پھر متاثر ہوتے ہیں مجائے گا تو کر لیتے آدمی آدمی چل نہیں سکتا ہے شہد تو گیا کر دیتے ہیں کے نتیجے میں پھر جو ضروری فرائض واضحات کرنے کے لاب نہیں تو اس کے شریعت میں مجاہدہ فقط احکامات لائیا کو پورا کرنے کی جو تقالی ہے ان کو, کو برداشت کرنے کو کہا اور گنا سے بچنے کی, کی جو تقالی ان کو برداشت کرنے کو کہا ہے شریعت مجاہدہ اتنا یہ باقی جو شکریہ کراتے ہیں وہ معالجہ ہے مجائزہ نہیں ہے مالبہ ہے اور مالبہ میں ایسے ایسی تقسیم پر ڈال دینا کہ مریض کے برداشت سے بھی باہر ہو جائے اور اس کی شہر بھی اس میں ضائع ہو جائے ان چیزوں تو دو کسی تیس روپیہ نے زیادہ فیم نہیں ہے اناڑی لوگوں سے لیتے ہیں اور اگلی کی کو ضائع کر دیتے ہیں کہ یہ فن ہے یہ برا فن ہے اور یہ دوروں کے علاوہ فن ہے تو دورہ ایسے کیا جاتا ہے چھوٹا اور بڑا دورہ اس کے علاوہ آفان ہے ہے اسی سے مستقت ہے کہ جس میں شبہ کو کیا ہوا نہ ہو وہ مدرسے کا شیفل عدیب ہوتا ہے اس کا مائر نہیں ہوتا ہے فن کا ماہر نہیں ہوتا مطلب لکھتے ہیں کہ میرے پاس ایک عزیز مودی صاحب آئے ہوئے تھے اس میں کوئی مرید آیا اور اس کے حضرت جذبات بہت تاری ہوتے ہیں بدکاری کے جذبات تاری ہوتے ہیں پہلے عظیم صاحب کے بولنے سے پہلے جواب دے دیا کل روزے رکھو اسے کہ روزہ رکھے اس سے شہمت اور زیادہ ہوگی آسانی سے مانتے ہیں کہ میں خاموش ہوا کہ اب جواب دے گی اب ماہر عظیم صاحب جواب دیا اور خاموش کو جواب دے سکتے ہم نے فرمایا کہ حدیث فرمایا کہ کنٹرول سے روزے رکھے میں روزے رکھے نہیں کھاؤں گا جب آدمی تھوڑے روزے رکھتا ہے تو چار روزے رکھتا ہے تو جذباتی شاہیا اور ابھرتے ہیں کیونکہ بدن کی ضرورتیں جب کم ہوتی ہیں اور ہم عام طور پر تو لوگ اوور کرتے ہیں کھانا آیا کھانے زیادہ کھا رہا ہے ضرورت ہے تو جب کھانے وہ کھانے کا بول برن سکتا ہے اور اصولیں کم ہوتی ہیں ڈاکٹر صاحبان جذبات کو سمجھ سکتے تھے ہارمون کنسنٹریٹ ہوتے ہیں وہ جذبات ابھرتے ہیں اور جب روزہ کندر کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر جا کر دب کے ٹوٹ پوٹ آتی ہے شرف کی جاتی ہے تو جذبات اکھڑا کرتی ہے جی وہ کندر سے کیونکہ ایک عالمی فن کو برتا ہوا تھا کیا ہوا تھا اس کا تجربہ ایک پورا فن ہے نفس کو جگہ پر لانے کا فن ہے اور اس میں گراجی خطا نہ کرے بری اور ہدایات پر پورا عمل کرے تو کوئی بات نہیں اس کی وہ دنیا آخرت کے لحاظ سے دونوں آخرت آخرت اور دنیا دنیا کے لحاظ سے جو کامیاب ہو کر نہیں چل ہو اگر کوئی مریض دنیا کے لحاظ سے کامیاب ہو نہیں چل رہا دنیا کے لحاظ سے بھی تو یا ایک شیخ اداڑی ہے اور یا یہ مریض پہچاتا ہے مریض تعلیمات کو عمل نہیں کرتا اور یا بتانے والا ناڑی ہے تو اس نے تعلق مان میں کثرت نوابط اور کثرت ذکر کو سمجھ دیا اور بال کی میں روک ٹوک بھی اور شان, شان پراج پراج بھی کر رہا. <Sess>